و واف ہابک نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں اور آج بذریع نیٹ حاضری ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریالوڈیم سے حاضری ہوئی ہے اور الحمدللہ للہ اسلامی بھائی کے ساتھ ہیں آج ہم ایک اسلامی بھائی کے گھر پر ہیں اور انہی کے گھر سے آج ہم آپ کے ساتھ برائے راست الحمدللہ حاضر ہیں آپ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم و سلام پڑھنے کی جو فضائل ہیں یہ بے حد و بے شمار ہیں زیادہ درود پاک ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے وسلم للہ رب العالمین ہم اپنے اس سلسلے میں پرانے کریم یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے اس کلام پاک کی برکتیں اور اس میں جو ٹاپکس جو مضامین ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وحسا جو اسلام میں بیٹھے ہیں الحمدللہ میں ایک تو سے ہیں جو پروپر اردو سمجھ لیتے ہیں اور کچھ انس کا بھی ہے مسئلہ البتہ جب باہر کا سفر ہوتا ہے تو باہر کے سفر میں ایک بڑا عجیب منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد وہ ملتی ہے کہ جنہیں واقعی پرانے کریم نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ اس طرح کے سوالات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں جہاں میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں یہاں پر پاکستانیوں سے زیادہ انڈین میجورٹی ہے ایم آئی رائٹ اور رونگ انڈین میجورٹی دے رہا تو انڈین میجورٹی ہے اور دو دو سال سے تین تین سال سے یہ انڈین آباد ہیں اور کئی مسلم آ, فیملیز یہاں پر آباد ہیں اور ان کے باپ دادا پرانے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کسی نہ کسی وجہ سے پہنچے اور آج ان کی یہاں نسلوں کو دو دو تین تین سال ہو گئے, دو, گئے دو, دو, سو دو سو تین سو سال ہو چکے ہیں تو یہ ایک یہاں پر پھر دوسرا ہی ایک انگلیش کلچر ہے اسلامی ملک نہیں ہے یہ جبکہ یہاں پر آزادی ہے آپ مسجد بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے میں یہاں پر مدنی چینل کا سلسلہ براہ راست الحمد للہ کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی یہاں پر فضان مدینہ ہے جامع المدینہ ہے مدرسۃ المدینہ ہے اور الحمد اسلامی بھائی مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں درس بھی ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں تو یوں اوور مدنی کام بھی ہے اور الحمد ایک ترکیب ہے بٹ بیسیکلی یہ نان مسلم کنٹری ہے اور اب دعوت اسلامی کو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کی کچھ نہ کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں جن میں قرآن کریم دروس کروانے کا سلسلہ بھی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی الحمد یہاں پر قائم کیے جا رہے ہیں اور اسلامی بھائی پڑھاتے بھی ہیں لیکن اگر ہم اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب مدرسۃ المدینہ بالغان ہی نہیں ہیں تو اب علم دین سیکھنے والے کتنے تو جب علم دین سیکھنے والے بھی کم تو ان صورتحال کے اندر آپ آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں آ, نمازوں کا اور تلاوت خیال لوگ بھی آ, سفر میں ایک جگہ جانا ہوا تو پھر عشاء کا وقت بھی ہوا پھر سب نے عشاء کی نماز بھی ادا کی پھر عشاء کی نماز جماعت سے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز بھی ادا کی اب عشاء کی نماز کے بعد جو سننا تو وطر وغیرہ جب ہم نے ادا کی تو پھر ہر طرف کچھ نہ کچھ اسلام بھائی نمازیں پڑھی رہے ہوتے ہیں اب نماز جو ہمارے آگے پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ نظر بھی آ جاتا ہے تو بڑے مطلب کے عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اب یاد تو چونکہ ہم اتنا زیادہ میرا اپنا اپنے, اپنے پرسنلی کہہ رہا ہوں میں چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مطلب آنا جانا نہیں ہے اور اتنا زیادہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ترکیبیں نہیں ہوتی پھیلانے مدینہ میں ہوتے اور وہاں ایک مخصوص تعداد آتی ہے ملتی ہے لیکن جب پاکستان کے باہر نکلتے ہیں اور وہاں نکلنے کے بعد جب ایک عوام کے اندر جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نمازیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت تو اس سے کافی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لوگ دین سے کتنے دور ہیں یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز درست نہیں پڑھ رہے اور یہ جو میرا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ڈیفینیٹلی یہ صرف اور صرف یہاں کے لیے نہیں ہے یہ دنیا بھر کے آشقان رسول و مسلمانوں کو یہ ٹاپک سوٹ کرے مطلب میچ کرے گا کہ اگر یوں دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر یہ کمی ہے تو نماز کی جہاں کمی ہے نماز پڑھنے نہیں آ رہی تو غور کرے کہ ان کو قرآن پڑھنے کے آ رہا ہو یعنی ایک تعداد ایسی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد ہو ہند میں پچھلے دنوں بھی ایک کال آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم کو گجراتی یا ہندی زبان میں پڑھ لیا کریں یعنی عربی نہیں پڑھ سکتے وہ بنگلہ دیش میں بھی یہ پرابلم ہے اب آپ دیکھیں انڈیا پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں آلموسٹ بیس کروڑ کے آس پاس آبادی بتائی جاتی ہے اگر ہم ہند کی طرف جاتے ہیں تو ہند میں کم اس سے زیادہ تیس کروڑ یا اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بلانگ ٹو بنگلور سے کا تعلق ہے اتنی مسلمانوں کی آبادی شاید ہند میں اپروکسیمیٹلی بتائی جاتی ہے ہو ہے زیادہ بھی ہو تو لیکن بتائی جاتی ہے کم ہو بیش تو اب یہ تعداد تو وہاں بتائی جاتی ہے اچھا بنگلہ دیش چلے تو تقریباً بیس کروڑ سے زیادہ کی تعداد بنگلہ دیش میں بتائی جاتی ہے تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ چاہے ستر اسی کروڑ تو یہی ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑا اوپر نیچے ہو تو ایک ارب ہونے میں دیر نہیں لگے گی پھر کتنے لاکھوں کروڑوں انہیں ممالک سے وابستہ عشیقا نے رسول ملک سے باہر ہوتے ہیں تو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ڈھائی کروڑ یا ڈائی ارب اتنی بتائی جا رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے فیکٹس اینڈ فیگر تو اللہ کہہ کہ ہمیں درست طور پہ پتا چلے لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو صرف اس ریجن کے اندر جاتے ہیں اچھا ہم جرمنی کی طرف جاتے ہیں جرمنی میں پچاس لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں فرانس میں جاتے ہیں تو وہ پچاس لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں پائے جاتے ہیں اسی طرح اگر یو کے میں جاتے ہیں تو یو کے اندر بائیس لاکھ سے زیادہ پچاس تھا ففٹی لیک ففٹی لیک اینڈ ٹوئنٹی ٹو لیک جرمنی مور دین ففٹی لیک جا جا فرانس مور دین ففٹی لیک اینڈ یو uh, uh, مور دین ٹوینٹی ٹو لیک so, اگر ہم اس طرح دیکھیں دنیا بھر مسلمانوں کی تعداد کو تو میرا یورپ کے جرمنی میں فرانس میں ان ملکوں میں بھی جانا ہوا ہے یو کے میں بھی جانا ہوا ہے مے بی کے یو کے ناظرین شاید دیکھ اور سن رہے ہوں اور پاکستان کے کئی شہروں میں سفر رہا ہے کئی شہروں میں سفر رہا ہے شاید کہہ سکتا ہوں کہ گلگل بلتستان میں تنظیمی طور پر جانے کے علاوہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں سفر رہا ہے ہند کا سفر رہا ہے بنگلہ دیش کا سفر رہا ہے تو ان تمام سفروں میں اگر دیکھیں تو قرآن کریم کو بچپن سے سیکھنے والوں کی تعداد کتنی پہلا سوال کہ ہمارے اس پورے ریجن کی اگر بات کریں جس کی میں کوانٹٹی اگر میں بات کروں تو یہ ایک ارب سے زیادہ کی اگر تعداد نکل جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس میں قرآن کریم دروس سیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے کتنے ہیں ان میں جنہوں نے بچپن سے قرآن کریم کو درود سیکھا اس, اس میں میل اور فیمل مرد اور, اور دونوں کا ہم ڈفرنٹ اگر بات کریں تو اسلامی بہنوں کی تعداد تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ہے تو ان کی تعداد کیا ہوگی تو ان ممالک کا جب سفر کرتے ہیں تو واقعیتن ایک چیز بڑی فیل کرتی ہے اور وہ ہے قرآن کریم کی کا درست نہ پڑھنا اچھا اس میں پرابلم یہ کہ قرآن کریم درست پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے آپ کے یہاں بھی کیا پوزیشن ہے قرآن کریم شروع سے پڑھنے کا سلسلہ مسلمانوں میں کتنا ہے میری سمجھتا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم درست پڑھنے کا زیادہ سلسلہ ہے ساؤتھ افریقہ نہیں हा? نہیں ہوگا آپ بھی بہت سالوں سے یہاں ہیں امیر آپ کی تو بون بھی یہی ہے شاید شاید واٹس یور اوپین اباؤٹ لرنگ قرآن لرن قرآن لرننگ ویری فیو ویری فیو بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم کو دروس پڑھنے اور سیکھنے کی پوشن میں آتے تو ایسی سچویشن کا دراب بتائیے کہ قرآن کریم دروس پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن کریم دروس پڑھیں گے نہیں تو دروس سیکھیں گے کیسے سیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے نہیں تو عمل کریں گے کیسے تو میرے رب کے اس کلام کو اللہ پر... اللہ کریم ہمیں دروس پڑھنے کی توفیقہ فرمائے ابتدا میری یہی آپ سے عرض ہے تمام دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے مدنی جنہ کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے برائے کرم قرآن کریم کو دروس پڑھنے کے لیے اپنے یہاں کو سسٹم ایکٹیویٹ کریں اور آن لائن دعوت کا آن لائن نظام ہے دعوت اسلامی کا آن لائن نظام ہے کہ جس میں درست لکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے مگر یہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ قرآن کریم کو میں عام طور پر اپنے مدرسۃ المدینہ بالیگان کا جیسے کہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ بھی کریں تاکہ دروس قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہمارا شروع رہے سلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وا علیہ و صحاب وبارک وسلم تو وسلم یا سعید یا رسول اگر ہمارے ناظرین کی کال آتی ہو اور کال مجھے یہاں پہنچنا میرے لیے آپ کے لیے ممکن ہو پہنچانا تو پھر مجھے کال بھی پہنچا دیجئے گا اس وقت مجھے فی الحال کوئی آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی ہے آج قرآن کریم کے جن آیات مبارکہ کی جو آپ تلاوت سنیں گے تو میں پڑھ رہا تھا تفصیل سرات الجین کو تو یہ مضمون مجھے بڑا ایک پازیٹیو یوں تو قرآن کا پیغام تو مدینہ مدینہ لیکن یہ جو ابھی جو میں نے جو تلاو پڑھا تھا تو اس میں بہت خوبصورت مضمون میرے سامنے آیا میں چاہ رہا تھا یہ مضمون مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں سب سے پہلے آپ سورہ شرا کی جو چھبیسویں پارے میں ہے اس کی اور پارا چھبیسویں سورت ہے انیسواں پارا ہے اس کی چند آیات مبارکہ کی آئیے پہلے تلاوہ سنتے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 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأغذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين ان انا مبین لئن لم نوح من جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نو نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حص یعنی شعور ہو اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں میں تو نہیں مگر صاف در سنانے والا بولے اے نوح اگر تم بعد نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سورش عورا کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سننے والوں نے سنا ہے اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کو حضرت نوح علیہ سلام کے متعلق ایک قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے کیونکہ آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی تھی تو حضرت موسا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین ایک ہے ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے تو یہاں پر جو عزرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں بڑا ایمان افروز بیان میں اس وقت آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائے جب ان سے ان کے ہم قوم نو علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد ہوا وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہ کی تو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تو نوح علیہ السلام نے کیا تم اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر و گناہوں کو ترک کر دو بے شک میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہو جس کی امانت داری تمہیں مشہور ہے یعنی yani حضرت نور علیہ السلام کے امانت دار ہونا جو تھا یہ ان کی قوم میں مشہور تھا یعنی yani سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امانت دار مشہور تھے نا پچیس سال کی عمر میں آپ کی امانت داری کا یہ شعرا تھا کہ حضرت خطیت قبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا کہ آپ اس کی تجارت کریں اور اس میں یہ تھا کہ اوروں سے مقابلے میں آپ کو دگنا نفع دینے کا کہا گیا تھا کیوں آپ کی امانتداری بڑی مشہور تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی, بھی اپنی قوم میں امانت دار یعنی کاموں میں امین یہ آپ کی شہرت تھی اور ظاہر جب ایک شخص امانت داری کے تو مشہور جب میں تمہیں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایمان لانے کے مطابق تم میں چونکہ امین ہوں اور امانت دار تمہیں مشہور ہوں تو میری بات مانو مگر ان کی قوم نے ان کو بہت جٹلا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تو امانت داری یہ بڑی خوبصورت ایک ادا ہے اور جس طرح نو علیہ السلام امانت داری میں مشہور تھے اپنی قوم اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری بھی بلکہ امانت داری کے ساتھ ساتھ آپ کی دیانتداری بھی بڑی مانی جاتی تھی آپ کی قوم میں اور اس طرح مطلب کہ آپ کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کعب مشرفہ کی تعمیر کے بعد عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان میں حجر اصل نصف کرنے کی پر جگا ہوا تھا تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے درمیان ایک زبردست فیصلہ فرمایا جسے انہوں نے قبول کر لیا حالانکہ اس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور اس قدر امانت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مشہور تھے کہ کفار مکہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کیفیت میں بھی آقا کی امانت و دیانت اور کفار کو اس قدر اعتبار تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان اس وقت بھی سرکار کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے یہ داری حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں انہیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا یعنی یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مندی چنگی نازری یہ ہمارے لیے کتنا زبردست یہ بیان ہے کہ آکا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانداری بھی کس قدر آپ کی قوم میں مشہور تھی اور آپ کو امانت ادا کرنے کا جو آپ نے امت کو ایک تعلیم دی جو ایک تربیت ہوئی اور آپ کو اس بات کا جو احساس آپ کا جو ہم تک پہنچا کہ انی کو یہ کفار مکہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ اس وقت بھی ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کا اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں تو اللہ کریم ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تفید امانت داری اور دیانتداری کی نعمت بھی عطا فرمائے تو ایسا کوئی ذہن بنائیں کیونکہ دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے اور یہ واقعات اور اس طرح کے کئی مدنی پھول جب ہمیں ملتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بے انتہا سبق ہوتا ہے اور اسپیشلی میں یہ عرض کروں گا کہ جو مبلگین ہوتے ہیں نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی امانتداری اور ایمانداری کا جو وصف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں لوگ آپ پر اعتماد کریں جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ غلط بیاں نہیں کرتے تو وہ آپ کی بات سنیں گے مانیں گے تو یہ بہت امپورٹینٹ ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے اس کے بعد جو کچھ عزد نو علیہ السلام اور آپ کی قوم میں بات چیت ہوئی انشاءاللہ اس کا میں بیان کرتا ہوں کچھ کالز لے لیتے ہیں آپ کو آواز نہیں آئے گی وہ تھوڑا سا ان کو آواز کھول دے جو ساؤتھ افریقہ سے ہم آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں ارشاد فرمائیے کے بچوں کو اور پاک یاد کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے ارض یہ ہے کہ بدمدنی ملوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لئے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے تو ابھی کوئی ایسا وظیفہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے البتہ یہ کہ پڑھتے رہیں گے تو ان اللہ تعالی قرآن کریم یاد رہ جائے گا اتنا میں الحمدللہ جانتا ہوں کہ قرآن کریم جتنا پڑھتا رہے گا اتنا قرآن کریم اسے یاد ہوتا رہے گا انشاء اللہ کھول چلائیے عمران بھائی ایک بڑے اہم پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں مدنی پھول کے عمران بھائی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا ماحول یہی سکھاتا ہے کہ ہم با ادب رہیں باعمل رہیں لیکن لوگ قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کچھ کا کچھ نکلتا ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف بلا کر لوگوں کا دین بھی چھین لیتے ہیں ایمان کی کیفیات بھی لے لیتے ہیں تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں کتنا علم قرآن کا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بہکاوے میں نہ آئیں اور عہدین سیرات اور کی برکتیں لوٹتے رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اصل میں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہماری صحبت ہی کہ آپ کا جو سوال ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث سنا کر بہکاتے ہیں تو ہم ایسو کے ساتھ وابستہ کیوں رہیں ایسو کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیوں ہم ایسو کی بات سنیں کیوں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتا لگے گا یہ ہمیں بیکار دے گا آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ عموما ہمارے تعلقات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس آنا جانا ہوتا ہے ان کے متعلق ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کون کہاں سے مطلب یوں سمجھے گا کہ میں جنرل بات کروں تو ایک ایک کا ڈاک خانہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈاک خانہ کیا اس کا پوسٹ آفس کون سا ہے کہاں سے اس کو میل آتی ہے کہاں سے اس کو لیٹر آتا یہاں سے اس کی ڈاک آتی ہے تو عموماً اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صحبت میں رہیں گے تو یہ ملے گا اس صحبت میں رہیں گے تو یہ ملے گا تو بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وہ قون و مدقین اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو سچوں کے ساتھ جڑے رہو سچوں کی صحبت اختیار کرو اچھوں کی صحبت اختیار کرو تو الحمدللہ للہ رسول کی صحبت نہیں ایسا تو نہیں ہے نہ ماشاء دنیا بھر میں عاشیق رسول کی صحبتیں عام انہی صحبتوں میں ایک صحبت دعوت اسلامی والوں کی بھی ہے الحمدللہ تو اس صحبت کو اختیار کرے بد مذہبوں سے بے دینوں سے دور رہیں غیر مسلموں کی اس طرح کی باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کوئی کان میں ایسی بات چلی جائے جس کی وجہ سے نہ کرے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے یعنی لوگوں کی باتیں کانوں میں کتنا اثر ڈالتی ہیں اس کو اب اس بات سے سمجھیں کہ کسی ایک مشہور فلسفر کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں بھی ہو تو یاد نہیں مطلب کسی کے بارے میں یہ میں نے سنا تھا کہ وہ گھوڑا گاڑی چلانے والوں سے بات نہیں کرتا تھا اس کی باتیں نہیں سنتا تھا کیونکہ اس کی کانوں میں کی بات نہ آ جائے کیونکہ عموماً ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کانوں میں جائے اور میری زبان سے بھی وہ لفظ نکالنا شروع ہو جائے تو یہ ہوتا ہے بعدوں قدم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی بعد ورڈنگ ہوتی ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے ڈائلوگ سنتے ہیں اور ان میں عجیب و غریب قسم کی ورڈنگس آتی ہیں عجیب و غریب قسم کے اس میں سینٹینس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں لوگوں کی زبان پہ نئے نئے لفظ آ جاتے ہیں تو بھائی ایک لفظ کہاں سے آ گیا بھائی فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے فلاں نے فلاں یہ لفظ بولا ہے تو ہماری زبان پر چڑھ جاتا تو عموماً لفظ زبان پر چڑھ جاتے جو سنتے ہیں وہ کانوں و دماغوں میں باتیں بیٹھتی ہیں ہم کو ضرورت کیا کہ ہم کسی کی بات سنیں مجھے یاد پڑتا حضرت امام سیری رحمت اللہ تعالی محمد بن سیری جو موتم خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے امام ابن سیری رحمت اللہ تعالی کہ کے متعلق مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ دو بد مذہب آپ کے پاس آئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے آپ نے اپنی آنکھوں میں انگلیاں ڈال لی اپنی آنکھوں میں اگلیاں ڈال لی کانوں میں سوری اپنے کانوں میں آپ نے اگلیاں ڈال لی اور اگلیاں ڈال تو انہوں نے کہا تو آپ کو قرآن سنا نے کہا تم بد مذہب ہو تم قرآن سنا تو سنا تے کیا سنا دو مجھے کیا پتا اور میرے دماغ اور دل کے اندر وہ بیٹھ جائے تو یوں مطلب کہ اپنے آپ کو بد مذہبیت سے لادینیت سے گمراہیت سے بچانا یہ ہماری ذمہ اب مارکیٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی فروڈی آئے اس کے پاس جاتے نہیں ہے چائے تک بھی نہیں ہے چائے میں کا ڈال کے پلا دے گا تو اپنی دنیا کے لیے اتنی ہم کیئر کرتے ہیں ہمیں نوٹوں کی تمیز ہو جاتی ہے ہمیں پتا چل جائے کہ آج کل مارکیٹ کے اندر نکلی نوٹ آ گئے ہیں تو نوٹ لینے والا کتنا محتاط ہو جاتا ہے مشینیں رکھ لیتا ہے چار آدمی کو بھیجتا ہے دیکھو نوٹ نکلی تو ہم نہ اس سے کاروبار کرتے ہیں نہ کام کاج کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ ہم کو کنسرن کرتے ہیں ایون کو اچھے سے اچھا مال بھی دیتا ہے تب بھی نہیں لیتے نہ کاروبار کرنا ہی نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے وہ مطلب سستا بھی دیتا ہے نا نفع والا دیتا تب بھی ہم اسے کاروبار نہیں کرتے تو آدمی صحیح نہیں ہے جب دنیا کے معاملے میں جب ایک آدمی صحیح نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کوئی واسطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے تو یہ کہ سنو سب کی کرو اپنی یہ نہیں ہے سب کی سننی نہیں ہوتی صرف اسی کی سننی ہوگی جس کا سننا ہمارے دل میں اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھائے اس کی صحبت میں رہے کہ جس کے ساتھ بیٹھے تو اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہو انبیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کی محبت اور بڑے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق بڑھے مزید یہ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اگر ہم نے قرآن کریم خود صحیح طور پہ پڑھا ہے تو کیسے کو یا کر بتا دے گا بھائی ہاں قرآن میں دیکھ لو اب اس کو پوچھو تو قرآن میں کہاں دیکھیں اچھا دکھاؤ ایسی بڑی تعداد آپ کو ملے گی قرآن میں لکھا ہے بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں بتائیے لکھا ہے نا کہاں لکھا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح حوالہ اس کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے بھی کسی سے سنا ہوگا تو پوچھ تو ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے تو بھائی میرے رب نے کہاں فرمایا مطلب میں تو رب کے کلام پر ایمان لانے والا آدمی ہوں بتائیں تو صحیح کہاں ہے رب کا یہ فرمان نہیں نہیں نبی پاک نے فرمائے تو بھائی کہاں فرمائے کو حوالہ تو دو کوئی کتاب کا حوالہ ہوگا کوئی صفحے کا حوالہ ہوگا کوئی جھیل کا حوالہ ہوگا کوئی کوئی تو کوئی تو ایویڈینس ہوگا کچھ بھی نہیں تو اس طرح آپ جب سامنے کوشچن کریں گے تو اٹومیٹیکلی اس کو بریک لگے گا اور وہ آئندہ بات کرنے سے پہلے سوچے گا کہ پھر کو پوچھنے والا گیا تو کس آیت میں چلے آیت سنا دیت نہیں ہے چاہے ترجمہ سنائے تو ترجمہ بھی کیسے سنیں پھر وہ آیت کریمہ وہ ترجمہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا یہ جو قرآن کریم ہے خزان و عرفان میں مشورہ دیتا ہوں اس کو بالکل آپ سافٹ ویئر میں رکھ لیں بلکہ الحمدللہ للہ سرات کی دسوں جلدیں میرے پاس موبائل میں محفوظ ہیں الحمد رب العالمین یعنی اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کی فلا آیت کے فلا جگہ پر دیکھو یہ چیز لکھی ہوئی ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو تو میں تو ایسا ایک بات کر رہا ہوں میں تو کون سا پارا بتایا اچھا فلا اچھا کون سی آیت بتایا اچھا فلا اچھا میں نے پارا بھی نکال لی آیت بھی نکال لی سورت بھی نکال لی اور میں دیکھ بھی لوں گا کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے پتہ چل جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط سے دور کر دوں دیکھو بھائی یہ آیت کریمہ کہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے تو کس نے سمجھا دیا تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو ارض کر رہا ہوں یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو میں بات ابھی اب تو بتا کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے جب آپ موبائل کے ذریعے کسی ملک کا ویدر معلوم کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت اس کا ترجمہ تفسیر معلوم نہیں کر سکتے بیٹھے بیٹھے ملک کی کرنسی اور کرنسی کے ریٹ اور اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ, اس کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں دنیا بھر کی مطلب کہ وہ آن لائن پرچیزنگ اور سیلنگ کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں کون سی کمپنی سستا دے رہی ہے کون سے ملک سے سستا مل رہا ہے کون سے مل میں کیسا مل رہا ہے کون سا فسٹ آئٹم دے رہا ہے کون سا سیکنڈ آئٹم دے رہا ہے دنیا بھر کی چیزیں آپ اپنے موبائل فون پر بیٹھ کر چھاٹا ٹاٹا کر کے معلوم کر سکتے ہیں تو میں تو آپ کو پروپر ایڈریس بتا رہا ہوں ڈبلو پراپر ایڈریس دے رہا ہوں داول اسامی ڈاٹ نیٹ اس پر جائیں اور اس پر جا کر قرآن کریم کی تفصیل کو آپ کلک کریں یا موبائل فون میں سیو کر لیں دور طیل سنت میں کوشچن دے دیں پراپر ایڈریس دے رہا ہوں آپ کو کوئی آپ کو آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لکھ دیں ای میل کر دیں آپ اپنا کوشچن ڈال دیں سبال ڈال دیں یا قرآن کریم کی تفسیر آیت کے مبارکہ کو دیکھ لیں تفصیل دیکھ لیں خزار میں تفصیل دیکھ لیں ان شاء اللہ کو ہو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے نا میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی تفسیر سے و جنان روز کے دو تین صفحے پڑھیں نا آپ کے مدنی منے مدنی منیا اور جو بھی گھر کے افراد ہیں بے پردگی نہ ہو فیضان سنت کا درس بھی دیں اور روزانہ بیٹھ کر والد صاحب اللہ توفیق دے یا والدہ جن کو اردو پڑھنے آتی ہے وہ اس کو شروع کریں ان میرا اللہ تعالیٰ میرا سلسلہ تو بیسیکلی تو اردو بھی کے لیے تو یہاں بھی مطلب کہ پاسبلٹی ہے اردو پڑھنے والے ہیں اردو آپ کی ان کی فیملی ہم ہمارے وقار بھائی ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں ان کی والد والدہ بچے یہ سب کے سبھی آن لائن میں پڑھتے ہیں خود آپ بھی آن لائن میں آٹھویں پارے پر پہنچ گئے ہیں آپ یہ آن لائن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ آٹھویں پارے پر تقریباً اب یہ بھائی ان کو تھوڑا سا آنئر کرے اب تھوڑا سا آنئر ہونے میں یہاں ہے وہ اسٹوڈیو تو ہے نہیں ہمارا اسلامیہ گھر ہے یہ ہمارے شاپ پہ مدرسہ لگاتا ہوں بارہ اسلامی بھائی یہ ہمارے شاپ پر اپنے شاپ پر مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کرتے ہیں جن میں بارہ اسلامیہ ان کے پاس شاپ پہ ان کے پڑھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اگر آپ دیکھے ہمارے منصور بھائی ان کا بیسیکلی ان کا تعلق بنگلور ہند سے ہے اور یہ ان کی پوری فیملی آن لائن پڑھ رہی تقریباً ہے دخلی تقریباً, تقریباً فیملی آن لائن پڑھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بھی سفی نگر ہماری ملاقات بھی وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں آن لائن ٹو اینڈ ہاف ایئر الحمد اور آپ بھی تو میرا کلر درس نظامی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ابھی بریک آ ابھی بیچ میں تھوڑا سب لے تو رہے تو ان لائن جی وہ جیسری دوسرا کورس کر رہا ہوں دوسرا کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اب چونکہ فرض ظلم کورس کر رہے ہیں اب یہاں چونکہ ہمارا تو تھوڑا مائک تو اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے تو میں ان کی جو آواز دے رہے میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یوں مطلب کہ دنیا بھر میں جہاں آپ ہیں آپ مدرسۃ مدینہ آن لائن ایڈمیشن لینے اور ایڈمیشن لینے کے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی اسلامی بہن کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں مدرسۃ مدینہ آن لائن کا فیضان بٹ رہا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے نیٹ کے ذریعے لوگ کیا کیا تباہیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کو دعوت اسلامی نیٹ فیسلٹی دے جنت کی طرف بڑھا رہی ہے اللہ کی کروڑا کروڑوں رحمتیں تو یوں اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو سب کو آپ پرانے کریم کا درد دیں یہ ان کو پتا تو کہ اللہ ہمارے رب کریم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے تو صراط تو جنان یہ ٹین ولیم دس جلدیں اپنے گھر میں رکھیں اور اس کا درس شروع رکھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کال چلائیے ماشاء اللہ مزنی سلسلہ میرے رب کا کلام نگرانی شورہ ساؤتھ افریقہ سے لائیو کر رہے ہیں جل کو بہت خوشی ہو رہی ہے نگرانی شعرا آپ آف ساؤتھ افریقہ سے ہند پر آ جائیے ماشاء اللہ آن لائن مدرسۃ المدینہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں رزا کروا خیرہ ہماری اور ہمارے ماں کی بے حساب مقصد کی دعا فرمائے آمین ماشاءاللہ اللہ پور سے ہماری مدنی منی نے ہمیں کال کی کہ میں ساؤتھ افریقہ سیدھا ہند آ جاؤں ویگے ویزے کے کیسے آ جاؤں یا بھی ویزے کے ساتھ ہی آتا ہوں تو ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہتا ہوں میری نیت ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر آپ کے ہند آؤں اور وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کی, کرنے کی اجتماعت کرنے کے مدنی مشورے کرنے کی سعادت پاؤں انشاءاللہ شاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے بھی آن لائن کا سلسلہ ہے اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے سنی اس میں حضرت نو علیہ السلام کے امانتداری امانت دار ہونے دیانت دار ہونے کا جو بیان ہوا اور اس کے ذمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت پاک چند مدنی پھل نے بیان کیے اگر اس میں آگے ہم بڑھتے ہیں آئیٹ نمبر 111 میں تو کفار بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئے اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں یعنی کہ گٹیا لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے یہ مطلب قوم نے آپ کی قوم نے آپ کی قوم نے ان کفار کا لفظ تو نہیں ہے آپ کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا تو کہ ہم تم پر ایمان لیا ہے حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گٹیا لوگوں نے کی ہے یہ بات انہوں نے غرور کے طور پر کی تکبر کے طور پر کی کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی مطلب کہ وہ انسلڈ فیل کرتے تھے کہ ہو کین بی سیٹ وتھ د پور پیپلس تو وہ انسٹ فیل کرتے تھے اور یہ تکبر کے طور پر یہ کرتے تھے کیا تکبر کو انگلش میں کہتے ہیں پرائڈ فیل کرتے تھے تو اب یہ اس لیے اسی لیے ایمان جیسے نعمت سے محروم رہے تو کمیون و لوگوں سے ان کی مراد غریب اور جو پیشہ جو عام چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں وہ ان کے یہاں مراد تھے اور اگر ہم اس پر تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہیں مطلب گٹیا اس حوالے سے سمجھتے تھے کہ یہ غریب لوگ تھے تو مالداری اصل میں دینی مالداری ہے جو مالداری ہے وہ دینی مالداری ہے اور نصب دراصل تقوے کا نصب ہے یعنی جس کا تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ افضل ہے جس کے پاس دینی زیادہ سعادت ہے وہ زیادہ اس میں آ, مالداری کے حوالے سے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ دین و پرہیزگاری ہے چنانچہ جس کے پاس دولت کا امبار ہے لیکن دین و پرہیزگاری نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں اس کی بارگاہ میں ان, ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اگرچہ دنیاوی تو وہ کتنا عزت دار شمار کیا جاتا ہو اسی طرح جو شخص غریب ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے اگرچہ دنیاوی توقع کوئی عزت داروں میں شمار نہ کیا جاتا ہو اسے کمتر حقیر و ذریعہ سمجھا جاتا ہو مگر اللہ کے نزدیک ایسا شخص برا عزت والا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ نے شاخ فرما ان اکرمکم اند اللہ اتوکم بے شک اللہ کہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے تو یہ بہت بنیادی یہاں پر ہمیں مدنی پول ملا اور اس میں اگر ہم چند حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھنا اور ہمارے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارے والد ایک ہیں سن لو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے بے شک اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے اور غریب پرہیزگار مسلمان کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو حریر ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نشاد فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دے دیتے ہیں دھتکار دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم پوری فرماتا اب افسوس کی بات تو یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے بعد دولت کی کثرت ہوتی ہے او خوب مال و دولت ہو گاڑیاں ہیں پنگلے ہیں عہدہ ہے منصب ہے اگر جیسے یہ مال سود سے کمایا ہو رشوتوں سے کمایا ہو طرح طرح کے حرام درائیں سے کمایا ہو اور مطلب کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا ہو امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ڈنڈیاں مار کر اس نے یہ مال کمایا ہو اور مطلب لوگوں کو خون نوچ نوچ کر اور ناجائز طریقے سے ان کو نچوڑ نچوڑ کر اس نے مطلب اپنی مال و دولت کا امبار کھڑا کیا ہو نہ جانے کتنی اس نے اس میں اللہ کی نا کی ہوں لیکن چونکہ اس کے بعد مال ہے اس کے بعد دولت ہے اس کے بعد شہرت ہے اس کے بعد منصب ہے اس کا اسٹیٹس ہے ہمارے معاشرے میں انہیں عزت دی جاتی ہے آپ کہیں گے کیا امیر آدمی کو عزت نہیں دینی چاہیے میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو محنت مزدوری کر کے طرح طرح کے مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو اس سے لوگ کہاں عزت دیتے ہیں یہ بتائیے اب بتائیں ایک عام آدمی ایک آم مزدور آتا ہے اس کو لوگ کتنی عزت دیتے ہیں آپ گھر کے اندر دیکھ لیں مثال کے طور پر بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے اس کے چار ماموں ہیں چار ماموں آئے ایک مامو بالکل گریب بے غریب سے غریب بالکل غریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں وہ ٹیکسی چلاتا ہے بیچارہ یا رکشہ چلا چلاتا ہے ماموں اور دعوت میں رکشہ ٹیکسی اپنی پارک کر کے کھڑی کر کے اوپر چڑھائے دوسرا ماموں باقاعدہ وہ بڑی عالی شان گاڑی کے اندر اور بڑی مالداری اور دولت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے بچے بھی بڑے اس سے قیمتی لباس پہنے ہوئے اب بتائیے کہ بانجا اٹھ کر پہلے غریب ماموں اور پیسے والا مامو ان دونوں کا جب استقبال کرے گا آٹومیٹکلی ڈیفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا آئے گا نہیں آئے گا آٹومیٹکلی ڈیفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا غریب مامو آ, آو مامو آمو آؤ مامو کیا آیا اتنی دیر کر دی وہ یہی بولے گا اتنی دیر کر دے دی. جب پیسے والا مامو آئے گا آئیے آئیے مامو جان آئیے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی راستہ تو مل گیا جی مامو ماموں بڑے ما بو آپ ٹائم پر آئے ٹائم پر, پر آئے وہ غریب دیر سے آیا تو ٹائم پر آیا ہے یہ فرق الگ دونوں ماموں ہیں دونوں خونی رشتے ہیں دونوں زبی الم ہے اسی طرح سکے بھائیوں میں لوگ فرق کر دیتے ہیں اگر غریب بھائی ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے امیر بھائی ہے تو امیر بھائی اور پھر وہ امیر بھائی بھی اگر فیملی کو اسپونسر بھی کرتا ہو تو خالی امیر بھائی نہیں اس کی پوری فیملی ہم کو آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری فیملیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف دولت معیار بنتا ہے نہیں بنتا دولت نہیں اگر کوئی ہمارا کوئی رشتے داری گھر پر آ جاتا ہے اور اس کو منصب کو ملا ہوا ہے تو بھی اس کی عزت ہم دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں ہاں تقوی اور کا معاملہ الگ ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عزت حاصل ہے اس کو عزت دینا اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی پرہزگاری کی وجہ سے اس کی نیکی کی وجہ سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ ہم اگر اس متقی اور پرہزگار اور نیک شخص کو جو عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی کہ اللہ کا اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو عزت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد دولت ہے اور اسے عزت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس کے پاس موجود ہے دونوں میں کتنا فرق ہے اس فرق کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق کتا فرمائے اور ہمارے یہاں جو غریبوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے پیشوں کو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسا پیشہ یہ ایسا پیشہ کماتے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و ہم سب کو عقل سلیم اتح فرمائے اور نو علیہ سلام کا جواب سنیے آپ فرماتے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں دونوں نے کہا نا کہ تم آپ کے آپ پر تو یہ لوگ یہ لائیں ہے آپ فرماتے ہیں میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں تو میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا تو بولے اے نو اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو حضرت نئے سرال میں کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا ان کو تو یہ اس پر مجھے یہاں جو چند حدیثیں بیان کی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے یہ حدیثیں پرے تو ہو سکتا ہے شاید ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے یہ غریب غریبوں سے محبت کرنی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے غریبوں سے اللہ تعالی ملنا ہو ان کا ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اللہ تعالی میں جذبہ عطا کرے حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے پھر فرمائے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکرائی ہو یہ عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قربتا فرمائے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو آئے آئے آکا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم شاہ فرماتے اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو مجھے اپنے کمزور غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزور غریب لوگوں کے سبب رسک دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بہت پیارے مدنی پھول تھے حضرت نو علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہاں بیان ہوا اور اس اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تفصیل سیرت میں مفتی صحیح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں بیان کی اور کچھ حدیثیں آپ تک پہنچانے کی یہی سے میں نے کوشش کی ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے چند کالس لیتے ہیں محمد ارشد قطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ میرے رب کا کلام ماشا اللہ ہمارے لیے انتہائی مفید اور بھرپور معلومات کا خزانہ ہے اے کاش کہ ہر عاشق رسول ہر مسلمان اس بہتے دریا سے فیض یاب ہوا کرے پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی آپ سے ایک دفعہ ایک آیت قرآن کی ایک آیت یا ایو نفس المتم ارجعی الا ربی کی رادیتمور دیا اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر کچھ سنا تھا جو ذہن نشیں نہیں رہا تو براہ کرم یہ دوبارہ اس کا پس منظر بھی اور اس کا معنی بھی سنا دیجیے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی آپ آمید. کا بہت بہت شکریہ آپ نے سلسلے کی بھی تعریف کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت یاطا فرمائیں اور آپ قرآن کریم کی آیت یا ایتن نفس نفس المتمئنہ اس کے متعلق اس کا مفہوم دوبارہ سننا چاہتے ہیں یہ مجھے بھی بہت پسند ہے آیت اور اس کا یہ مفہوم یہ ہے یا تو نفس المتم اے متمئن نفس, نفس کی جو تین اقسام خاص بیان کی گئی ہیں نفس امارہ جو گناہوں پر اکساتی ہے نفس لوامہ جو اگر گناہ ہو جائیں تو اس جو اس نفس کا حامل ہوتا ہے جو اس نفس کو پایا ہوا ہوتا ہے اس پر اس کو ملامت آتی ہے افسوس ہوتا ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا درجہ نفس کا نفس مطمئنہ یہ اعلی درجے کی نفس ہے اور نفس کے متعلق فلسفہ یہ کہ نفس میں تغیر ہے چینج نفس چینج اے اس پر اجازت اور مجاہدے اور کوششیں کریں تو یہ بدلتی رہتی ہے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی نیکی اور پرہیز گاڑی میں شروع میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ جب آپ اس پر بھوک کا وزن ڈالیں گے ریاضت کرتے رہیں گے پھر اس سے جس چیز کا عادی بنائیں گے وہ چیز کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے یہ ایک نفس کا ایک موٹا سا ایک میں نے فلسفہ بیان کیا ہے تو یہ نفس مطمئنہ نہ یہ بڑی اعلیٰ دردی کی نفس ہے تو قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہن نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس ارجغی الى ربی کی لوٹ آ اپنے رب کی طرف ارجغی الى ربی کی رود وہ تجھ سے راضی تو سے راضی فد خلی فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں ود خلی جنتی داخل ہو جا میری جنت میں <سلام> <سلام> اور یہ آیت کریمہ یوں مجھے بہت یاد رہ گئی ہمارے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آیت کریمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی خوبصورت آیت ہے اے احمد نس رب کی طرف اس حال میں خلاصہ اس سال میں کہ تیرا رب تج سے راضی اور تیرے رب سے راضی ہے داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں تو یہ آیت کتنی پیاری ہے یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صدیقی اکبر نے عرض کی تو میرے نبی ابا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا ابو بکر جب آپ دنیا سے رخصت ہوگے تو فرشتہ یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے <تصفح> <اور> <تصفح> اللہ ہمیں بھی نصیب کرے آمین اللہ ہمیں بھی نصیب کرے آمین جب ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں پہلے میں طیبہ ہماری زبان پر ہوں کاش کاش یہ بھی کہتے کہوں گے چھوٹا منہ بری منہ ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت رب کی رحمت سے سوال ہمیں بھی ایسا بک کوسیب کرتے ہیں ایسا بک کا ڈرا تھا جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو روخ قبض ہونے سے پہلے پہلے ہم جنت اپنا مقام دیکھ لیں قال له الحبيب صلى الله عليه واله وسلم آپ ساتھ اپنی کبھی بہت خوش ہوئی اور میرا بھائیوں کو بل ہاں پیچھے کل آدھے عام جی میں آپ کے جونس برگ سے ہوتا ہوا ہی لوڈیم پریٹوریا پہنچا ہوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے آمین آپ سب بھائیوں کو عالی میں بامل بنائے آمین آپ کے پورے گھر بار پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے ماشاء اللہ جی کال چلائی شورا آپ کا سلسلہ تلاب بہت اچھا ہے ہم کلاس ون میں پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے اور آپ کو مزید برکت عطا فرمائیں آپ کے گھر بار پر لا رحمت کی نظر فرمائے ماشاء اللہ جی کھول چلائیے چتیس گڑھ صوبہ سے جگدل پور شہر سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کے تعلق سے مدنی فول ارشد فرمائیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے انیس مدنی پھول یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیے جاتے ہیں اب ذمہ داران سے رابطہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے انداز پر دار گھر میں مدری ماحول یعنی سنت بھرا مدری ماحول نیکیوں برا مدری ماحول اور سنتوں کی تربیت بھرا مدری ماحول یوں مطلب کہ ایک مدری ماحول بن جائے گا انشاءاللہ شاء وجل اور محبت اور پیار اتفاق بھرا مدری ماحول بھی بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ آپ انیس مدری پھولے پہ گھر میں در شروع کر دیں آپ ایک بھی بیٹھے نا اس کو بھی درسنا شروع کریں اور دان پٹ غصہ چیچرے پن سپنے آپ کو بچائیں اور مدنی چینل چلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ مدنی ماحول کی بات ہے اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی اب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے میرے رب کا کلام لیے اللہ نے چاہ تو پھر حاضری دوں گا سلو الحبیب صلی اللہ اللہ, اللہ اللہ